فتن ملاحم سید یا زمد المراحم زمانات اعتفاط فتنے پر زمانات جنگوں کے فتنے نمر آقیتال بین المسلمین نقل کفار چتدائی کی اور ٹول متفق شخلاط مسلمان کی داداغیر دلیر کی چکم اختلاف دیتا بن رشی اور دیب و متفق شی بابرتفار فی الملاحم ملاحم فضمان گرکی اور فطن برا قتال بین المسلم ان کال سوراسمالی من سیفا ویف مناد وی اقبل طرف نشی مقبل مل کھ جگی سیف من عدو یہاں دشمن نبی کر چاہیے متفق سی اور سدایو کی عددی میں کتاب باد لاہ پھر تک <تصفح> محمد مجاہدین پاول اسلام کے عرب تو دکھنی شریر عادت نہ ہو فتیب نے حملہ لازیم نے کچھ دی رکھا محمل کی جاگیر حملہ نے کری دی, دی حملہ نہ کی مقصد آدھے مارا بھائی آندرا جلم میں نہ موسم جاگیر حاملہ کی آندرا جلم منا صحابین نے بھی جلم مل بہار آندرا جلم سے نقل کری یہاں پہ صحابی الگ حادیث قارا دعو الحبش پر حبش اند تاس مکوی پر حبش پر ان ان ترک آنندراشا ورا دہی جان تو ترک الحم محال مکین چنگی ترک القطال ترکان نے مرا اور حملہ کتال خباغی سے کی, کی شنگیت نے بھی رس نام دا ان رسول اللہ, اللہ قالا تو ترک دبا کی قمت آتا جنگی مسلمان مجادینسرا دا دادا کے دا بیان بدلو قوم داگ سچ داغی مخنا پرشانت ڈال ڈبل باندھی کل میں جان مت رکھا یوگی کی تشبیح اور بلف پھیڑواری کی مخر میں پیڑ پھیڑی اور مدر بئی اوجو ہوم کل میں جان مت رکھا مخر دی پرشانت ڈال ڈبل باندھی میر میں سور شہرا ابا گوندی فیضار دوجغنو له کر سرغرازی دیشا نمرام داری ین بیسونه شر ابا گوندی فیضار دوجغنو حدتانا غزی پتہ نو سر و غیره من طیبانا بهورات قوم سن آرو مشل چ دا فیضار بدوجغنو جوړی تنبا قائم کی رگیری چرگی رکھا میں داس ڈبل ڈال ڈبل مانی دیچ والا سے دل سر ہتر دلار پور سوئی دینا پا جزیرت العرب مقام کے اما ام فی سیا کا ترولہ پاور کی من ہو ہر مو ابت خلاس بچا سو جب دکھتی اما پھر فی سانیہ و جو بازن وحرک بازن ارج شر فد شروع بانخلاس بش بازی ہراک بش بازی اما بھیدریم در شروق کی شی اوکمان محلاکی پدریندر ہمرک جیوی وہ سر مو نا کو